وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا اور ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے اور میرے رب تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے ان مالداروں اور عیش پرستوں نے اپنی اس گمراہ کن دعوت کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی ان کا تعیان اور ان کا کفر و شرک اللہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد ان پر بدوا بھیج دی اور کہا کہ اے میرے رب اب ان ظالموں کو تو مزید گمراہ کر دے اس لیے کہ صلاح و تقوی کی قابلیت ان کے اندر سے معدوم ہو چکی ہے